بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لسم القیامنگ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس بن نفس اور نفس الاوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے ایحسب الان انسان, نجمع کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے بلا کو دری نال ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل سانگ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے یس الوانگ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فا بری قل بسو جب آنکھیں چوندیا جائے وہ اور چاند گہنا جائے وہ شمس مؤ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں یقون دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤ لا بے شک کہیں پناہ نہیں علاست اس روز پر وردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے یونب ام سانو بما قدم واخر اذن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بل الانسان على نفسه بصيرا بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے ولو القى معذرا اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے لا تحدق به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لوگ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو س پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وہ تونگ اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو وہ جو روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها اور اپنے پروردگار کے مہوے دیدار ہوں گے ووجوه يومئذ اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے تئی بگا فاق خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے كلا اذا بالغ راکی دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پلی سے پنڈلی لپٹ جائے الى ربك المساق اس دن تجھ کو اپنے پرور کی طرف چلنا ہے فلاح تو ثاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی كَذَّبَ ط بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ثم ذهب الى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا اولا لفا اولا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے ثم اولا لفا اولا پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے سا ان کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا فتم کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا ثم علقتا فخلق پھر لوتڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا فجا پھر اس کی دو قسمیں بنائی ایک مرد اور ایک عورت علی سزا بقادر کبھی کو دئی المتا کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے